شہید اسلام ڈاٹ کام خالق کلّی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام اللہ ترغیب اتبا ترغیب اتباع میرے عزیز آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر آیات احکام ہیں یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالی آیات احکام کے ذریعے تمہیں احکام بتلاتے ہیں مہربانی ہے نا ان کی اور دوسری آیات ہیں کس آس کی کس کی اس میں کس سے ہیں تو پہلے لوگوں کے حالات بتاتے ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو یہی بتایا گیا آپ کہ ان دو قسموں کی آیات سے اللہ کرم فرماتے ہیں ترغیب والی کا ہے ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ بیان کریں احکام واپس تمہارے یہاں جو سے مراد کیا ہے بیان کریں احکام واپس تمہارے احکام کے نئے سے ہوں گے آیات حکام عقیم السراد آت و زکات وغیرہ کی حد بھائی یا دیا کم سونا اللہ قبل اور بتلائے اللہ تعالیٰ تم کو احوال ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزری یقین آیات کے اندر ہوتے ہیں آیات اس حص کے اندر اور مہربانی فرمائے تمہارے پر یوبہ اور اللہ تعالی جاننے والے مت والے ولہید و یطوبہ بیان احکام کا فائدہ نمبر ایک بیان احکام کا فائدہ نمبر ایک ہے مسلح احکام بیان کرنے میں تمہاری مسلحت ہے ارادہ فرماتے اللہ تعالیٰ یہ کہ مہربانی فرمائے تمہارے اوپر احکام بیان کر کے یہ مسلحت ہے اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں خیشات کی ان تمیل و یہ کہ پھر جاؤ تم پھر جانا بڑا حق سے ادھر حق سے نیچے لو وہ پہلے ترغیب دی گئی کہ احکام کی اتباع کرو اب ڈرایا گیا دشمنوں سے ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ یہ جی اتباع کرتے ہیں خیشات کیے کہ پھر جاؤ پھر جانا بڑا حق سے تمہیں ڈرایا گیا مخالفین سے تو احکام کے بیان کا پہلا فائدہ کیا تھا اب دوسرا فائدہ یرید اللہ خف کو فائدہ نمبر دو احکام کا پیدا نمبر دو ہے تخفیف بھی ہمارے اوپر جو احکام نازل ہوئے ہیں ان میں تخفیف ہے یا مشکل ہے پہلے اقوام کے اوپر بھاری تھے احکام ہمارے تقفیف ہے ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالی کہ تخفیف کریں تم سے کیونکہ پیدا کیا انسان کمزور یا یوحل آ یہ کتنا حکم ہے جی حکم ریار حکم نمبر گیارہ حکم رمبر گیارہ معاملات اس میں ہے اصلاح معاملات اپنے معاملات ٹھیک رکھو چاہے تصورف نفسی ہو چاہے تصرف مالی ہو غیر مشروع طور پہ اس سے بچو تصرف نفسی یہ ہے کہ کسی کو قتل کر دو کہ غیر مشروع طور پہ تصرف نفسی کیا یا نہیں کسی کو قتل کر دیا زخمی کر دیا اور تصرف مالی کیا ہے کسی کا مال کھا جاؤ حرام طریقے پہ تو اسراہ معاملات کرو غیر مشروع طور پہ نہ تصرف نفسی کرو نہ تو سرو ہاں نہ کسی کی جان کو نقصان پہنچاؤ نہ کسی کے مال کو نقصان پہنچاؤ ایمان والو نہ کھاؤ تم مال اپنے اپنے کا من ایک دوسرے کے مال مانا لکھ کرو اپنے مال تو کھائے جاتے ہیں ام والا کا من کیا لکھو گے ایک دوسرے کے مال ایمان والو نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کے مال درمیان اپنے باطل طریقے پہ جھوٹ کرے چوری ڈکیٹی اللہ انتقنا تجارہ ہاں مگر یہ کہ ہو ہت کھانے کی تجارت اللہ انتقنا تکونا کے نیچے کہ ہو کو جی عقل مگر یہ کہ ہو ہت کھانے کی تجارت رضامندی سے تم سے تجارت کے ذریعے کھا سکتے ہو تکون کے حیاض میر کہاں لوٹے گا جی ہاتھ عقل کی طرح وہ تجارت ہو تجارت میں کیسے کھا سکتے ہو کہ آپ دس ہزار کی چیز خرید رہے ہیں اور آپ تاجر ہیں تو دس ہزار کی چیز دس ہزار میں دیں گے آخر نفا نہیں لیں گے دس ہزار کی چیز گیارہ ہزار میں دیتے ہیں بارہ ہزار میں دیتے ہیں تو دو ہزار جو زید لیا ہے تو یہ مال کھایا ہے تجارت کے ذریعے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ ولا تختلو انپوساکوں تصرف نفسی بھی نہ کرو غیر مشروط طریقے پہ اور نہ قتل کرو اپنے لوگوں کو بے شک اللہ ہیں ساتھ تمہارے مہربان و میاں پلزالے کا تخویف و او اور جس شخص نے کیا یہ کام ادوان و ظلمہ زیادتی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ جس شاہ نے کیا یہ کام زیادتی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ یہ آج کل ہوتے ہیں نا بڑے سردار قسموں کے لوگ سمجھے وہ ہاد شرع سے بھی زیادتی کر جاتے ہیں ہاد شرع سے مثال طور ایک نوکر ہے اس کا اس نوکر سے بھی غلطی ہو گئی ہے تو دو چار چاپک لگا لے غلطی سے وہ اتنی پیٹائی کرتے ہیں کہ مار دے یہ ادوان ہے حادشر سے زیادتی کرنے بالکل مار دیتے ہیں تھوڑے دن ہوئے میں نے اخبار کے اندر پڑھا تھا کہ پنجاب کے اندر ایک فوجی تھا وہ ریٹائر ہو گیا آیا بڑا ذمہ دار تھا اس کے نوکر سے جو کوئی غلطی ہو گئی نا تو اس نے نوکر کی پٹائی شروع کی وہ نوکر غریب ڈر کے دوڑا اور قریب جھونپڑی تھی اس کے اندر بھاگ گیا اندر سے کوڈی دے دی اس خبیث نے کیا کیا اس کی جھونپڑی کو آگ لگا دی اور آگ میں جل گیا کہ اتنی بھی زیادتی کرتے ہیں خیر رہ گیا کوئی عرصہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسا عذاب بھیجا کہ اس کو فالج ہو گیا کیا ہو گیا جی فالج ہو گیا اور فالج کے ساتھ پھر وہ نوکروں کو کہتا تھا کہ میں اپنا ذمہ دارہ پھرتا ہوں گاڑی میں بیٹھ جاتا کار کے اندر ایسے پھرتا ایک دفعہ کار کے اندر بیٹھا چل تو نہیں سکتا تھا اس کا ہو کر کار میں بٹھا کے کہ وہ کہیں دور چلا گیا وہ خدا کی قدرت کسی طرح اس کی گاڑی کو آگ لگ گئی وہ مر گیا گاڑی کے اندر تڑپ تڑپ کے جو جلاتا ہے کسی کو وہ بھی جلتا ہے شما جلتی رہتی ہے پروانہ جل جانے کے وہاں اس نے اس کو جرایا خدا نے اس کو جلا دیا یہ زیادتی نہیں کہ تھوڑی سزا دینی ہے اور زیادی سزا دو اور شاست کرتا ہے اس چیز کو زیادتی کے ساتھ یعنی حد سے بڑھ جاتا ہے اور ظلم کے ساتھ ظلم تو ظاہر ہے نا یہ ظلم نہیں ہو رہا لا یا درکات رفیمہ کا تلا ولاقول ماں کو تلا یہ ایک دوسرے کو جو مار رہے کساس لے رہے ہیں کیا یہ ناحق مارنا ہے یہ حق مارنا ہے حدیث پاک میں ہے آخر زمانے کے اندر گڑبڑ ہوگی حرج کا لفظ حرج ہوگا صاحب یار کیا کیسے ہوگا فرما لا یا درد کا تلفی ماں کا کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو میں کیوں قتل کر رہا ہوں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے اور مقتول کو پتہ نہیں کہ میں کس جرم میں مارا جا رہا ہوں تو میرے آقا کی باتیں تو وہی سچی ہیں تو جو یہ کام کرتا ہے پس انکریب داخل کرنے کہ ہم اس کو نار کے اندر اور یہ بات اللہ پہ آسان ہے ان تک تنشارت بھائی انسان ہے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں خطا کا پتلا ہے لیکن انسان کو چاہیے حت تل وسا کبیرہ گناہ سے بچے سیرہ گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے کبیرہ گناہ سے بچے تو آپ نوجوان آدمی ہیں ایسے خوب رو لڑکے بھی آ جاتے ہیں بے ریج تو شیطان ایسے وسطہ ڈال دیتا ہے اس پہ نظر بد ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کی نظر بد پڑھے پڑھے تو لاہور ابلا ہوا تو اللہ بلا پڑھ کے منہ پھیر لے ٹھیک ہے نا یہ تھوڑی غلطی ہے اس سے ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ عشق لگاتا لگاتا بڑی غلطی کے اندر ملوث ہو جائے یہ بات سمجھے یا نہیں ہاں یا بازاروں میں آدمی جاتے ہیں ایسے اور صورتیں نظر آتی ہیں تو انسان خیال کرے دیکھو جی بشارت ان تج تن بو کبائے ہو اگر بچ گئے تم کبیرا ان گناہوں سے جن سے تم روکے جاتے ہو تو نقف سیاحت مٹا دیں گے ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ کبیرا گناہ سے تم بچے نا تو جو بری نگاہ ڈالی تھی وہ بھی معاف ہو جائے گی وہ بھی معاف ہو جائے گی ایسے میں وہ قرآن نہیں کہتا دوسرے مقام پہ قرآن کہتے ان حسنات سیاحت نیکیں جو ہیں برائیوں کو بٹا دیتی ہیں سمجھے تو جس طرح عبادت کرنا ثواب ہے اسی طرح گناہ سے بچنا بھی کا ہے ثواب ہے حدیث پاک میں تین آدمیوں کا ذکر پڑا تھا نہیں وہ جو غار کے اندر چھپ گئے تھے اس میں ایک آدمی نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے چچا کے بیٹی کو پر عاشق تھا میں نے اس کو کہا میری خواہش پوری کر اس نے کہا کہ سو اشرفیہ کتنی کہا کما کے دو میں کماتا رہا کماتا رہا اشرفیہ اس کے سامنے دے دی برائی کے ارادے سے بیٹھا اس نے کہا اتنا اللہ خدا سے ڈر میں ڈر گیا۔ اے اللہ یہ جو میں نے نیک کام کیا ہے اس کے سباب ہماری غار کا دہانہ کھول دے کون سا نیک کام کیا تھا بنواد پڑی تھی حالانکہ عشق لگاتا رہا اس کے اوپر پیسے کماتا رہا غلطی کی وہاں جایا بیٹھا سب غلطی کی لیکن آخر کے اندر خدا سے ڈر گیا ایک گناہ سے بچ جانا بڑی عبادت ہے گناہ سے بچ جانا بڑی عبادت ہے اتقل محارم تھکون آباد محارم سے بچو سب سے بڑی عبادت www. بات www.shahideislam.com محرم سے بچنا بڑی عبادت ہے اور نماز کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے بعض لوگ فرائض کو چھوڑنے میں گناہ کبیرہ نہیں کہتے کہتے ہیں جو جی جو زنا کرتا ہے یہ تو کبیرہ گناہ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے کبیرہ گناہ کرتا ہے خیانت کرتا ہے کبیرہ گناہ کرتا ہے اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا وہ کبیرہ گناہ نہیں فاسق ایک فاجر ہے آہ. اب ایک سردار ہے بیٹھا ہوا ہے جی سچ بھی بولتا ہے لوگوں کو کھلاتا پلاتا بھی ہے انصاف بھی کرتا ہے لوگ کرتے ہیں بڑا ولی اللہ ہے بڑا ولی اللہ ہے کہ نماز ایک نہیں پڑھتا ولی اللہ ہے فاسق فاجر ہے یہ بھی خیال کیا کرو کہتے ہیں, یہ بڑا نیک ہے تر کے فرائض جو ہے یہ بھی فیسٹ ہے گناہ کبیرہ ہے دیکھو جی کبیرہ گناہوں سے بچو اللہ کرم فرمائیں گے سویرہ گناہ تمہارے مٹا دیں گے پھر میں حکم اور داخل کریں کہ ہم تم کو مدخلن کریمہ ایسی جگہ کے اندر جو معزز ہوگی کریما نا موزد جگہ ولا من یہ حکم نمبر کتنا ہے جی حکم ریت بارما حکم ریت بارما بعض عورتوں کے دل میں خیال آیا کہ کاش ہم بھی مرد ہوتی کیا خیال ہے عورتوں کے دل میں ہم بھی مرد ہوتی تو ہم جہاد کرتی کیا کیونکہ جہاد کون کرتے ہیں مرد کرتے ہیں ہم جہاد بھی کرتی اور میراث کے اندر بھی ہمارا حصہ زیادہ ہوتا گواہی بھی ہماری زیادہ موتبار بار ہوتی ہے ایسے تو ایک مرد میں دو عورتیں یہ تمنا کی تھی عورتوں نے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسی چیز کی تمنا نہ کیا کرو جو آدھا تن ممتن ہے آدھا تن کیا ہے پھئی اللہ کے آتے تو مشکل نہیں ہے اللہ عورت کو مرد مرا لیکن آدھا تن ایسے ہے تو ممتا آتے آدیا کی تمنا نہ کیا کرو جیسے تم تمنا کرو کاش کی ہم بیویاں ہوتی تم تمنا کرے ٹھیک ہے یہ جی؟ آدھا بیوی بننے کا ہے مشکل ہے آ تمنا کر سکتے ہو کہ اے شرام کے ساتھ پڑی رہتی کے ہم تکلیفیں اٹھاتے ہیں کماتے ہیں بھاگتے ہیں پھرتے ہیں خرچ خرچہ ہمارے سر کے اوپر آ بیویاں ہوتی تو مزے ہوتے بلا اچھا تمنّا ہو کہ میرا نمبر کتنے ہے جی بس یہ کیا ہے جی لکھ لو نا یا یہ مشکل لفظ لکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ٹریننگ ہو جائے عربی لفظوں کی مشکل لفظوں کی نہ یہ آستمنی ممتان آدیا ممتا نے آدیا کی آرزو نہ کرو اس سے روکا گیا نہمنی ممتان آتے آدیا یہ سمجھ آ جی ممتنعت عادیہ کی آرزو نہ کرو اور نہ آرزو کرو اس چیز کی کہ فضیلت دی اللہ نے ساتھ اس چیز کے بعض تمہارے اوپر باس کے وہ کس کی تمنا نہ کرو لکھرو کنارے پہ جیسے مرد ہونا لرجال نصیب و ممک تصب واسطے مردوں کے حصہ ثواب کا ہے اسے اس کے کماتے ہیں اور واسطے عورتوں کے بھی حصہ ثواب کا ہے وہ کماتی ہیں بس اللہ اور سوال کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں وال کلن جالنا موالیہ والن جالنا موالیہ لکھو ان کی ایک تمنا تو یہ بھی تھی نا کہ میراث کا حصہ میں کچھ زائد ملے فرمائیے اللہ نے مقرر کر دیا اس سے خدا کے مقرر شدہ ہے والے کلین کے نیچے لکھو والے کلے مال ہے ہر مال کے لیے مقرر کیا ہم نے وارث موالی کا منع وارث اس سے کہ چھوڑ جاتے ہیں ماں باپ اور رشتے دار اچھا اب ایک اور بات سنو جاہلیت کے اندر بھی یہ چیز تھی اور ابتداء اسلام کے اندر یہ تھی چیز ایک ہوتا تھا وارث مول الموالات اس کو کیا کہتے تھے ایک آدمی کے ساتھ آپ نے یا رکھی ہے محبت رکھی ہے دوستی سمجھا تو آپ اس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ زندگی بھر ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہیں گے جب میں مر جاؤں گا تو تم میری جائیداد کا چھٹا حصہ لینا تو مر جائے گا تو میں تیری جائیداد کا چھٹا حصہ لوں گا تومبال الموالات کا یہ چھٹا حصہ ہوتا تھا دوستوں کا لیکن اب ہے اب نہیں ہے کیونکہ ورثا مقرر ہو چکے لیکن اب جب نہیں ہے تو کیسے دوست کو راضی کیا جائے اس کو راضی کرنے کی صورت وصیت تو ہے کیا غریب یار ہے تو اس کے لیے کیا کر جائے وصیت خرچ ہے وصیت ہے اور بیٹو کو بھی کہہ دے سلوک کرو اس کے ساتھ کیا کرو میں بیٹھا ہوا تھا ظاہر پیر پڑھا رہا تھا کہ ایک آدمی آ گیا بوڑھا ملا مجھ کو کہنے لگا میں نٹ ہوں نٹ وہ ہوتے ہیں جو ڈھول بجاتے ہیں تماشا کرتے ہیں وہ ڈھول مور نہیں لایا تھا اور پیسے لیتے ہیں میں نے کہا نٹ ہے ڈھول بجاتا ہے تماشا میرے پاس میں تو وہاں بھی ہوں جو بندی ہوں کہنے کا بات میری ہے میں تیرے ابو جان کے پاس جاتا تھا وہاں بھی ڈھول نہیں بجاتا تھا لیکن سال میں وہ دس روپے مجھ کو دیتے تھے یہ پرانی بات ہے دس بھی ہزاروں کے برابر ہوتے تھے تو میں گیا ابھی تو آپ کے والد محترم فوت ہو چکے ہیں تو میں نے پوچھا کہ ان کا کوئی بیٹا ان کا ظاہر کوئی پڑھاتا ہے منظور اس کا نام ہے تو میں آیا ہو دس روپے لینے میں نے کہا یہ دس روپے لو کھانا بھی کھلایا دس روپے بھی دیے میں نے کہا جب تک تو زندہ رہے مجھ سے دس روپے لے جائے کر اب وہ مر گیا ہے <laughs> جب تک زندہ رہے تو والد کا جو ہونے نا چیز وہ بھی انسان کو جاری رکھنی چاہیے شریعت کہتی ہے دیکھو جی فرمائے بل عقدت ایمان ہوں یہاں پہنچ گئے نا اور وہ لوگ جن کے ساتھ گرہ باندھی ہے تمہارے دائیں ہاتھوں نے یہ یاری جو لگاتے تھے نا دائیں دائیں ہاتھ دیتے تھے کال اقرار کرتے تھے یہ گرہ باندھی نا اور جن لوگوں ساتھ گرہ باندھی تمہارے دائیں ہاتھوں نے یعنی ان سے تمہارا معاہدہ ہوا فاتو ہم ان کو دو حصہ ان کا تو پہلے کون سا حصہ تھا چٹا اب وہ منسوخ ہے اب کیا ہے وسیعت اور حسن سلوک وسیعت اور بے شک اللہ ہیں اوپر ہر چیز پہ حاضر و نازر